أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ومن يرجو عن ملة إبراهيم إلا من صفيها نقطه ولا قال قضيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن وب اورحم اللہ ابراہیمہ اور نہیں بے رغبتی کرتا ملت ابراہیم سے اللہ مگر من وہ آدمی صاف ہا ہو جس نے اپنے آپ کو بے واقوف بنا لیا والا کا جس فِي نہ دنیا اور البتہ تحقیق ہم نے اسے چن لیا دنیا میں وہ انداہ و فل آخرہ تھی اور بے شک و آخرت میں لامن صالقین البتہ نیک لوگوں میں سے ہے یہودی بھی عیسائی بھی اور مشرق بھی یہ سارے کے سارے ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار تھے اور کیسے تھے کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں چونکہ عرب اسی طرح یہود اور اسی طرح نصارہ یہ سب ابراہیم علیہ سلاط و السلام کی نسل سے ان کی اولاد سے تھے بنی اسراہی یہودی اور عیسائی یہ ابراہیم علیہ سلاط وسلام کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یاقوب کی اولاد ہیں یاقوب کا لقب تھا اسرائیل اور بکہ میں آباد جو مشرق تھے یہ اسماعیل علیہ سلاط و کی نسل سے ان کی اولاد سے تھے جو کہ ابراہیم علیہ سلاط وسلام کے بیٹے تھے تو یہ ملت ابراہیمی پر ہونے کا تینوں گروہ دعویٰ کرتے تھے مشرق بھی یہودی بھی اور عیسائی بھی اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر باور کرواتے اور اپنے علاوہ دوسرے کے متعلق کہتے کہ یہ ملت ابراہیمی پر نہیں ہے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور یہ ملت ابراہیمی پر نہیں یہ ملت ابراہیمی سے اس نے منہ مو موڑ دیا ہے بے رغبت ہو گیا اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہ آدمی ہی منہ پھیرتا ہے بے رغبت ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے اقل مند عقلم کبھی ملت ابراہیمی کو ترک نہیں کرتا چھوڑتا نہیں ہے والا صاحب ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا ان کو اپنا نبی اور رسول بنایا وہی کا بھی نسال اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے تھے نیک لوگوں میں سے ہوں گے ربو ربو جب انہیں ان کے رب نے کہا اسلم فرما بردار ہو جا مفی ہو جا کالا تو اسلم تو عالمین میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا مفی ہو گیا یہ ابراہیم علیہ السلاط والسلام کا شعار تھا کہ وہ مسلمان تھے مشرق نہیں تھے یہودی بھی نہیں تھے عیسائی بھی نہیں تھے یہودوں نے سارا یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلاطلام یہودی تھے عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلاطلام عیسائی تھے اور مشرق کہتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلاطلام کی ملت ان کا دین یہی کچھ ہے تو اللہ سبحانہ ہوا نے واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے نہ یہودی نہ عیسائی نہ مشرق وہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار اللہ تعالیٰ کے تاب فرمان تھے وہ وقوع بھی ہا ابراہیم بنی ہی و یعقوب اسی بات کی وسیعت یعنی اللہ تعالی کی فرما برداری کی وسیعت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو یعقوب اور یا عقوب یعنی اسرائیل ارے نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وسیعت کی اور کہا یا بنیا ان پفاینہ اے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے استفا چن لیا ہے اللہ تمہارے لیے اب دین کو دین سے مراد دین اسلام ہے تمام تر انبیاء کے صلوات صلابات اللہ علیہ مجمعین ان کا دین دین اسلام ہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء اخواتن و دین واحد انبیاء وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں ان کا دین ایک ہی ہے بنیادی طور پر دین وہ ایک ہی رہا ہے شروع سے لے کے آخر تک ہاں وقتی طور پر کچھ احکامات وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں خاص وجوہات کی بنا پر اسلام کے جو پانچ بنیادی ارکان ہیں توحید و رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا روزے رکھنا حج کرنا یہ ملت ابراہیمی میں تمام ترمبیائے کہ رام سلابات اللہ علیہ مجراہین کے دین میں یہ چیز موجود تھی حتیٰ کہ کے مشرے کے ہاں بھی اس چیز کا تصور تھا وہ بھی صدقات و خیرات دیتے مہمان نوازی کیا کرتے حج کرتے حاجیوں کو ستو پلاتے پانی پلاتے حجاج کی خدمت کرتے ویس اللہ کا طواف کرتے حمراہ کرتے نمازیں ادا کرتے روزے رکھتے یہ کام مشرقین کیا کرتے تھے ملت ابراہیمی کی واقعات ان میں یہ موجود تھی لیکن قباہت کیا تھی کہ وہ مشرق ہو گئے تھے اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگ گئے تھے یہ ان کی غلطی تھی اور کچھ لوگ وہ اور بھی کئی قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تک کچھ لوگ ایسے تھے جو صحیح مانوں میں ملت ابراہیمی پر قائم تھے ان کو واحد الجاہلیہ کہا جاتا ہے کہ جاہلیت میں بھی یہ لوگ توحید پر قائم دائم رہے ہیں شرف اور بت پرستی کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوئے تو دین سے فراد وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے وہی کے ذریعے اتارا آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا وہ دین دین اسلام ہے ان اللہ یقین اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے فلاں لہذا تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو موت بندے کو کبھی بھی آ سکتی ہے کوئی پتہ نہیں کب کس کو موت آ جائے تو اسلام کی حالت میں مرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اپنی حالت ایمان اور اسلام والی بنا کے رکھے تاکہ جب بھی بندے کو موت آ جائے بندہ مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بغاوتوں سے بندہ بچا رہے ان نمل احمال الب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا انبیاء کرام صلوات اللہ رحم مجمعین کو اپنے خاتمے کی بڑی فکر رہتی تھی یوسف علیہ سلاط و السلام کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے پرانے مجید میں توفانی مسلم انوال اتنی وشال اللہ مجھے مسلمان بنا کے فوت کرنا اسلام کی حالت میں موت دینا اور نیک سارے لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر لینا تو آخری عمل جو ہے انسان کی زندگی کا اس کی بڑی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی نیک آمال کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے تعالیٰ یا کونا بہن ہوا بہن جنت زیرہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک زیرا ایک ہاتھ یعنی ڈیڑھ فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن آخری عمر میں جا کے وہ اللہ کی ناراضگی والے اعمال کرتا ہے تو ان کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے بس اوقات بندہ اہل نار والے جہنویوں والے اعمال کرتا ہے ساری زندگی اس کی بیت جاتی ہے لیکن آخر میں جا کے وہ نیک اعمال شروع کر دیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے ان نمل اعمال خواتین اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے عجت الوداع کے موقع پر ایک آدمی اونٹ پر سوار تھا اونٹ سے وہ گرا اس کا گردن مڑ گئی منکا ٹوٹ گیا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاتو ہنی تو وہ لا تو, تو, ولا تو خمیرو اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی اس کا سر بھی نہیں جھانکنا محرم کا سر ننگا ہوتا ہے احرام والے کا خوشبو احرام والے کو لگانا منہ فرمایا اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی اس کا سر بھی نہیں ڈھانپنا وقفی سو گئی ہی اس کو احرام دو چادروں میں ہی کفن دو الگ سے کپن ان دو کپڑوں کے اندر اس کو کفن دے کے دفنا دو بتنا دوبل قیامتی مولبیا قیامت کے دن یہ اٹھے گا تلبیا کہتا کہتا اٹھے گا اب اس کی موت واقع ہوئی ہے اس کی زبان پہ تلبیا جاری تھا لبئی بل بھائی کہہ رہا تھا تو جب قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی اور لوگ نکل کے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے اس وقت بھی اس کی زبان پر یہی تجیہ ہوگا جو بندے کا آخری عمل ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس آخری عمل کو ہی جاری کیا جاتا ہے فلاں مو تم نہ اللہ عان تم تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو ام کنتم سہدا کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ سلاۃسلام کو موت آئی اذ قال علی بنی ہی جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من ناجی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ اب پہلے شرک کا ہاتھ ہو رہا ہے انہوں نے کئی ایک بل بنائے ہوئے تھے اور کابت اللہ کو بھرا ہوا تھا بتوں کے ساتھ اور کہتے تھے کہ ہر ملت ابراہیمی پر ہیں یہودیوں پر رد ہے انہوں نے عزیر علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا عیسائیوں پر رد ہے انہوں نے مسیح عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ان اللہ صلیسلاسا تصلیس کا عقیدہ انہوں نے بنا لیا عیسائیوں نے مریم کو بھی خدا مانا عیسا کو بھی خدا مانا اللہ کو بھی مانا تو تین تین معبود عیسائیوں نے بنائے یہودیوں نے کئی معبود بھر لیے ان سب پر رد کیا لاسطانہ تعالیٰ نے فرمایا ام کیا تم اس وقت حاضر تھے موجود تھے یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلاط السلام کو اسرائیل علیہ السلام کو موت آئی اذ قال بنی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے الحا کا و الاح آبائی کا ابراہیم و اسماحیل و اسحاق اللہ واحدہ ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی و الہ کا اور تیرے باپ دادا کے معبود کی یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی الہ واحدہ جو کہ ایک ہی الہ ہے ایک ہی معبود ہے ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ اسلاط وسلام کا علاح اور معبود وہ ایک ہی ہے تو ابراہیم کی بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تو یعقوب علیہ سلاط وسلام کا لقب تھا اسرائیل یعنی اسرائیل بن اسحاق بن ابراہیم ان تینوں کا محبود ایک ہی تو اہل کتاب یہودیوں نے ازیر کو اللہ کا بیٹا کہا عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اللہ کے علاوہ محبود نے انہوں نے بنائے وہ تو ایک ہی علاق کی عبادت کرتے تھے اور دوسرے رہے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ان کا علاق تھا الہم اور جو مکہ کے مشرک تھے یہ سارے اسماعیل علیہ و اسلام کی نسل میں سے ونحن له مسلمون اور ہم اسی اللہ کے لیے مسلمان ہیں فرما بردار مفی ہونے والے ہیں دل کا امت ان حالت یہ امت گزر چکی ہے لہ ماں کا اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا ولا کا سب تم اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا ولاون تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا عمل کیا کرتے تھے ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب ارم اسلام نے کیا کیا ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا یہ لوگ گزر چکے ہیں جو انہوں نے نیک عمل کیے وہ ان کے کام آئیں گے تمہارے کام نہیں آئیں گے تمہارے کام وہ آئے گا جو تم کرو گے یعنی صرف نسبت ہی کافی نہیں ہے آج کا لوگ نسبت میں ہی بڑا فخر کرتے ہیں تو کسی نسل اور کسی خاندان میں سے ہونا بندے کو کامیاب نہیں کرتا کامیابی اعمال پر ہوتی ہے عمل اگر بندے کا ٹھیک ہے نیک سالے ہے تو کامیاب ہے عمل نیک سالے نہیں خاندان چاہے جتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو نبیوں کی اولادی کیوں نہ ہو تو تب بھی اللہ رب العالمین کے ہاؤ مچھر کے پار کے برابر حیثیت نہیں رکھتا وقاب کنو حدارا او اور انہوں کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تختم ہدایت پا جاؤ گے کہہ دیجیے بل ملت ابراہیم عنیفا ابراہیم وسلام کا دین ابراہیم کی ملت وہ یک سو یکرخی یق و ماں کان المشرقین اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے یہ بھی مشرق ہیں عیسائی تو یہ بھی اور دعوت دیتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے تو اللہ سبحانہ ہوا صاحب نے جواب دیا ہے کہ نہ کامیابی یہودیت میں ہے نہ ہی کامیابی عیسائیت میں ہے بلکہ کامیابی توحید میں ہے اللہ سبحانہ ہوا تو کے لیے بندہ یکسو ہو جائے متوجہ ہو اللہ کی طرف اللہ تعالی کی حالت بازو کرنے والا بنے اصل کامیابی اس میں ہے تو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ سلاط و یہودی تھے عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلاط و عیسائی تھے جس طرح آج کل کچھ لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی کو تیر لگے پیرا دیتے ہوئے وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کا خون بہنے لگا جسم سے تو انہوں نے نماز مکمل کی نماز مکمل کرنے کے بعد جو اپنا ساتھی تھا اس کو جگایا اور بتایا کہ اس طرح ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگا دیا بتا دیا جب تیر لگے تھے اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو شاقی ہیں ان کے نزدیک جسم سے اگر خون بہ جائے تو گلو نہیں ٹوٹتا اور احناب کہتے ہیں کہ اگر خون بہہ جائے تو گلو ٹوٹ جاتا ہے اب ظالموں نے کیا کیا کہتے ہیں کہ وہ جس کو تیر لگے تھے وہ امام شاخی کے مدب پر تھا کیونکہ اس نے نماز جاری رکھی اور جس نے کہا کہ انہیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتا دیا وہ امام ابو حنیفا کے مدب پر تھا ہیں صحابہ کرام اور ان کو حنفی شافی مالکی بلی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ ان سے کہیں پہلے ہو گئے اس وقت ان فرقوں کا اور ان اماموں کا وجود بھی نہیں تھا یہ کام یہ سارا بھی کیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیم وہ یکسو ہے حنیف ہے موشرے والی ملت نے ابراہیم علیہ السلام کی نبی ربیم تم کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر بماضین اور جو ہماری سر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے واقع اور جو کچھ ابراہیم اسماعیل اسحاف یا ان کی اولادوں کی طرف نازل کیا گیا سب پر ایمان لے آئے ہیں جو جو موسا کو دی گئی نیسا علیہ السلام کو دی گئی اور نبیوں کو جو جو کچھ دیا گیا ہم سب پر ایمان لاتے لانو فرح کو کسی کے ماں فرق نہیں کرتے نشن اللہ مسلم ہوں اور ہم اس اللہ کے لیے فرما بردار ہیں انہوں نے دعو دینا یہودیت کی عیسائیت کی کہ یہودی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ یہ مان لو یہ مان لو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم انہیں جواب دو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور جو جو کچھ اللہ نے جس جس نبی پر نازل کیا سب پر ایمان رکھتے ہیں ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے یہودی عیسیٰ علیہسلام کے بنکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر اور عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے بلکہ موسا علیہ السلام کی تعلیمات اور شریعت کا بھی انکار کرتے تھے جب عیسائیوں کو موسا علیہ السلام کی شریعت کو برحق کہنے کا قرار دینے کا حکم دیا گیا تھا اسے آپ پڑھ ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہودی وہ کہا کرتے تھے کہ عیسائی کسی دین پر نہیں اور عیسائی کہتے تھے یہودی کسی دین مذہب پر نہیں دونوں ایک دوسرے کا انکار کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اشارت کا بھی انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں نہ کہ ہم سارے ہی مانتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے مانتے ہیں اب چونکہ یہودیوں نے تورات میں عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کر دی تھی اب وہ یہودی عبرانی زبان میں تورات راف پڑھتے تھے اور اس کی تشریح پھر وہ تفہیل عربی زبان میں کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس کو مانو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ تم کہو ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور جو اللہ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائیں ان کی نہ تصدیق کرو نہ تقدیف کرو ہمیں پتا نہیں کہ یہ جو باتیں تورات سے ہمیں بتا رہے ہیں یہ اصل تورات والی ہیں یہ انہوں نے اپنی طرف سے شامل اور داخل کی ہوئی ہیں لہذا ان کی باتوں کی نہ تصدیق کرو نہ تقریب کرو بس یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور جو ہم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ان متنی ماں آمن تم بھی تم انہیں یہ جواب دو اور یہ لوگ جو یہودو نسارہ ہیں یہودیت عیسائیت کی تمہیں دعوت دیتے ہیں فا ان آ مانو پر اگر بھی ایمان لے آئے ہی جس طرح تم اس پر ایمان لائے ہو اس کی مثل کے ساتھ یہ ایمان لے آئیں ویسا ہی ایمان جیسا تمہارا ایمان ہے اس پر ویسا ایمان ان کا یہود نصارہ کا ہو جائے فَقَدِ دہتا دو تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے وہ انتبل لو اور اگر وہ اعراض کریں منہ پھیریں ایسا ایمان نہ لائیں اپنی من مانی کریں پاما ہوں خاک پھر وہ واد مخالفت میں ہیں فسا یقینی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا وہ ومیم اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مشرقوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا یہود یہودیوں کو عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے سہ تیز کر دیا ختم کر دیا کچھ یہودی قتل ہو گئے کچھ قید ہو گئے اور واقعوں کو چلا وطن کر دیا گیا جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا شب اللہ یہ اللہ کا رنگ ہے پمن احسن شب کا تن اور اللہ تعالی سے بہتر کون ہو سکتا ہے رنگت کے اعتبار سے عیسائی جب کوئی آدمی عیسائی ہوتا تو اس کو زرد رنگ کے پانی سے نہلاتے اس کو عبودیہ یا بسما بولتے ہیں بپتسما دینا یہ کام وہ کیا کرتے اللہ سبحانہ خانہ نے فرمایا کہ اللہ کا رنگ ہے اسلام والا اسلام کا رنگ یعنی اللہ سبحانہ حالہ ہوا کے حکامات پر کما حقو ابل پیرا ہونا یہ اصل کام ہے تو یہ رنگ ونگ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کا رنگ ہی اصل رنگ ہے مطلب اللہ تعالی کی وحی کی اتباع کرنا ہی اصل کام ہے وہ آبن اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں کو کہہ دیجئے اتوحا چوننا پل کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں وہ رب نا و اور وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے والنا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے کام تمہارے اعمال آئیں گے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی کے لیے خالص ہونے والے ہیں اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے ہیں ابراہیم وَا اسماحی اللہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعی صاحب یعقوب اور ان کی اولاد کامارا وہ یہودی یا عیسائی تھے یہودی کہتے تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی کہہ دیجیے کہہ کیا تم زیادہ جانتے ہو املہ یا اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے امن ازلم شہاد عل من اللہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی بھی موجود ہے پھر بھی وہ اس کو چھپاتا ہے پتا یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی پتہ ہے کہ ہماری ملت اور ہمارا دین اور بدل آنے سے بہت پہلے ابراہیم علیہ السلاط وسلام ہو گزرے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس بات کو چھپاتے ہیں ابراہیم علیہ السلاطلام کو یہودی باور کرواتے ہیں عیسائی عیسائی بابر کرواتے ہیں جیسے آج کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے یا ساخی تھے تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہوگا یہ کام یہ لوگ کیا کرتے تھے محمد اللہ غافل عناتا اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے تل کا امت ان قدخالت یہ امت گزر چکی ہے اللہ ما کا اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا ولا کم ماں کا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا ولا کا نُعل اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے وما علیہ اللہ علیہ